والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر نوسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدركب آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لأومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده <لِلْمُتَّقِين> صدق اللہ دزل. الحمد الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہم یہاں مدنی مسجد میں سورہ آراف کی آیپ نمبر ایک سو ستائیس سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں مسلسل فرعون کا قصہ جو مس علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا وہ چل رہا ہے آج جو آیات ہمارے پیش نظر ہیں ان میں بھی وہی قصہ ہے اس سے پہلے جو درس ہوا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ فرعون نے حیرت مس علیہ السلام کو معذ اللہ ایک جادوگر سمجھتے ہوئے پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا اور یہ وہ زمانہ تھا جب مصر کے اندر جادوگروں کا بڑا زور تھا جادوگروں نے حیدر مسا علیہ السلام کے ساتھ برسر عام بہت بڑے اسٹیڈیم میں مقابلہ کیا لیکن وہ شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے وہ جان گئے کہ ہم جو کچھ شوبہ بازی کر رہے ہیں یہ جادو ہے اور مسی علیہ السلام جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ جادو سے ماورا کی چیز ہے اور حقیقت کو پا لینے کے بعد اور صداقت کو سمجھ لینے کے بعد انہوں نے ایمان قبول کرنے میں دیر نہ کی قرآن کہتا ہے جب ان پر حقیقت کھل گئی تو اتنی بے ساختگی سے وہ سجدوں میں گرے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان وہ سجدوں میں گرے نہیں انہیں سجدوں میں گرایا گیا ہے جیسے کسی کو کوئی دھکا دے کر سجدے میں گرا دے اس طریقے سے سجدے میں گرے فلقیت اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ کہ جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا ڈال دیا گیا تو اتنی تیزی سے سجدے میں گرے اور فوراً کہا آمنا برب العالمین ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے اب ایک تو فرعون اور اس کے ہزاروں کو برسر عام شکست کا سامنا کرنا پڑا اور دوسرے جن جادوگروں پر ان کو ناز تھا انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو اپنی اس شکست سے اور جادوگروں کے قبول ایمان سے فرعون اور اس کے حواری بوکھ لا گئے پھر نے تو ان کو دھمکی دی ایمان قبول کرنے والوں کو کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا کر عبرت کا نشان بنا دوں گا لیکن انہوں نے بڑی استقامت سے کہا کہ اب جب کہ ہم ایمان قبول کر چکے ہیں تو ہم کسی صورت بھی ایمان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں چاہے ہماری گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں اور پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی عزم کا اظہار بھی کیا اور اللہ سے دعا بھی کی ربنا افرغ علینا صبر متوفنا مسلمین اے ہمارے رب ہم پر صبر ان دے ہم پر صبر کے مشکیز ڈال دے یہ اس کا معنی ہے افرغ علینا صبرہ یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے بلکہ کہنے لگے اے اللہ بڑا مشکل امتحان درپیش ہے ایک طرف وقت کا سب سے طاقتور بادشاہ اور خدائی کا دعوے دار پھر ہے اور اس کے عذاب اور سزاؤں کی مختلف صورتیں ہیں اور دوسری طرف ہمارے جیسے کمزور بندے ہیں تو اے اللہ تو ہم پر صبر کے مشکی ڈھال ڈال دے سر سے پاؤں تک ہمیں صبر میں نہلا دے یہ اللہ سے دعا کی اور دوسری دعا یہ کہ متوفنا مسلمین اے اللہ اب جب کہ ہم ایمان قبول کر چکے تو ہمیں ایمان سے اسلام سے محروم نہ فرمانا ہمیں موت دینا تو اسلام کی حالت میں موت دینا متوفنا مسلمین ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا یہ وہ دعا ہے جو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ کے اولیاء اللہ کے انبیاء اللہ سے کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں موت دینا تو اسلام کی حالت میں موت دینا ایسا نہ ہو کہ ہم سختیوں سے اور دھمکیوں سے مرعوب ہو کر پریشان ہو کر اسلام کا دامن چھوڑ دیں اے اللہ ایسا نہ ہو بہرحال دھمکیوں سے بھی کام نہ چلا فرآون اپنے دربار میں آیا تو اس کے ہواریوں نے اس کو بھڑکانے کی کوشش کی وقال الملا امن قومی فرآون سدو فل ارلی بیا ذرا کا وقال تک اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا تم موسا اور اس کی قوم کو چھوڑ دو گے کہ وہ ملک میں بد امنی پھیلائیں وہ یا और کا भी छोड़ تک اور تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو اور تیری مورتوں کو بھی چھوڑ دیں کیا تم یہ گوارا کر لو گے قطل ابنا پھر آن نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے ان کے مردوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے میں انا فوقم کا اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں ان پر ہابی ہیں فراؤن نے ان کو تسلی دی کہ بے فکر رہو میں ان کی تعداد کو اتنا نہیں بڑھنے دوں گا کہ یہ ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائیں بلکہ ان کی تعداد کو محدود رکھوں گا چنانچہ سب سے پہلے تو اس نے دائوں کے ذریعے سے کوشش کی کہ دائیاں اس کو اطلاع کریں کون سی اسرائیلی عورت حاملہ ہے تو بعض کا حمل بچہ پیدا ہونے سے پہلے گرا دیا جاتا مگر نہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسے قتل کر دیا جاتا لیکن ڈائنوں نے اس کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تعاون نہ کیا تو اس نے عام طور پر قرتیوں کو اجازت دے دی بلکہ حکم دے دیا کہ تم اسرائیلی لڑکوں کو بچوں کو نوجوانوں کو مردوں کو دریا میں پھینک دیا کرو تاکہ ان کی تعداد ان کی طاقت اور ان کی کثرت ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ نہ بنے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسراون جو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے صرف ان کے مردوں کو ان کے لڑکوں کو ان کے نوجوانوں کو ان کی عورتوں کو نہیں بات یہ تھی کہ اگرچہ فرعون اور اس کے حواری بنی اسرائیل کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود نصر سے کلی طور پر ان کا خاتمہ نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے کہ جتنے گھٹیا قسم کے کام تھے محنت مزدوری تعمیر زراعت صفائی اور اینٹوں کی ڈھلائی وغیرہ یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کام تھے یہ سارے کے سارے وہ اسرائیلیوں سے کرواتے تھے تو ان کو مفت کے غلام اور خادم ملے ہوئے تھے اور وہ ان کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں جیسے بلا تشمی کہتا ہوں آج جو بہت سے یہ جمعدار ہیں ہمارے تو ہم سوچ کر ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ دار نہ ہوں تو ان کے بغیر زندگی کیسے گزرے جس طریقے سے وہ گندگی باتھ روم اور گٹر اور گندے نالے صاف کرتے ہیں اگر خود ہمیں کرنے پڑے تو کیا گزرے گی کیا بنے گا ڈبلو تو وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کا کلی طور پر خاتمہ کر دیا جائے لیکن ان کی نسل کو محدود رکھنا چاہتے تھے ایک حد میں رہے اور اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کے مردوں کو نوجوانوں کو بچوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جائے حقیقت یہ ہے کہ جو آج کے زمانے کے سرآون ہیں وہ بھی سچے مسلمانوں سے اسی طریقے سے خوف زدہ ہے جیسے پانچ ہزار سال پہلے کا فرعون بنی اسرائیل کی کثرت سے خوف زدہ تھا آج کے فرعونوں اور مغرب کے مادر پدر آزاد انسانوں اور یہودوں نے سارا کی پریشانی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ مذہب کو اپنی عملی زندگی سے نکال چکے ہیں جبکہ الحمدللہ ان ہتاب کے باوجود پستی کے باوجود آج بھی ایسے مسلمانوں کی کمی نہیں ہے جن کی عملی زندگی کے اندر الحمدللہ اسلام پایا جاتا ہے آپ کو ایسا عیسائی نہیں ملے گا جو اپنی تجارت اپنی سیاست اپنی معاشرت اپنی معیشت اپنی انفرادی اپنی اجتماعی زندگی اپنی عبادت خانے کی زندگی اپنی باہر کی زندگی عیسائی تعلیمات کے باق مطابق گزارے اس کے پاس ہے ہی نہیں لیکن الحمدللہ ان انحطاط کے باوجود آج بھی ایسے مسلمان زندہ ہیں جو اپنی تجارت میں اسلام کے مطابق کرتے ہیں دکان بھی اسلام کے مطابق چلاتے ہیں ملازمت بھی اسلام کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں عبادت بھی اسلام کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں گھر کی زندگی بازار کی زندگی معاشرت از تعلقات ان سب چیزوں میں وہ اسلامی تعلیمات کو ملحوظ رکھتے ہیں اہل مغرب کی پریشانی کی دوسری وجہ وہ یہ کہ مغربی عورت کثر اولاد کو بلکہ یہ لفظ بھی میں نے بڑا بول دیا مطلق اولاد کو اپنی آزادی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھتی ہے وہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی اگر پیدا کرے بھی تو ایک یا دو سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ بچوں کو وہ اپنی آزادی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھتی ہے وہ آزاد رہنا چاہتی ہے ظاہر ہے اولاد تو انسان کو پابند کر دیتی ہے اولاد سے بڑی زنجیر کوئی نہیں ہے اولاد سے بڑی زنجیر نیک اور حساس والدین کے لیے اور کوئی نہیں ہے ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کی ضروریات ان کی حفاظت یہ حساس اور نیک والدین کو چوبیس گھنٹے مصروف رکھتی ہے ایسا شخص آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتا اور وہ مغرب کی عورت آزاد زندگی چاہتی ہے وہ کلبوں میں جائے وہ ملکوں میں جائے وہ شہروں میں جائے وہ سیاست میں جائے اولاد اس کے قدموں کی زنجیر نہ بنے تو وہ کثرت اولاد کے لیے تو بالکل تیار نہیں بلکہ ان میں سے بعض مطلق اولاد کے لیے بھی تیار نہیں ہے تیسری وجہ اہل مغرب کی جو پریشانی کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام الحمدللہ ایک شاندار مذہب ہے قرآن ایک جاندار کتاب ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک تابدار شخصیت ہے ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اپنے کسی نبی کی بھی سیرت کتنی تفصیل کے ساتھ ان کے پاس نہیں ہے جتنی تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کے پاس ان کے نبی کی سیرت ہے جیسے مسلمانوں کے پاس کتاب محفوظ ہے ان کے پاس نہیں اور ان کی پریشانی کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ نیک اولاد کی کسرت یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے نیک اولاد کی کسرت بری اولاد کی کسرت نہیں آوارا عیاش بدمعش بے चोर چور اور چکی اولاد کی کسرت نہیں بلکہ نیک اولاد کی کسرت یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے چنانچہ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر کثرت اولاد کا رواج پایا جاتا ہے تو مغرب والوں کو خطرہ ہے کہ مسلمان اور غیر مغربی لوگ یہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے اس خطرے کو محسوس کرتے ہیں چنانچیوں نے برتھ کنٹرول اور خاندانی منصوبہ بندی کو جو روایت دیا اور اس کی تشہیر پر اور اس کی ترویج پر وہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں جن میں سے بعض طریقے تو سیدھے سادے قتل اولاد کی صورت ہے اسقات حمل یہ قتل نہیں ہے تو اور کیا ہے تو یہ جو اس پر اتنا خرچ کر رہے ہیں تو اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی کثرت سے پریشان ہیں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو ہم اقلیت میں چلے جائیں گے میں یہ نہیں کہتا میرے بھائیوں کہ زیادہ بچے پیدا کرنا یہ کوئی فرض ہے نہیں سنت ہے نہیں واجب ہے نہیں بالکل نہیں کہیں نہیں یہ لکھا لیکن اتنی بات جانتا ہوں کہ امریکہ اور اس کے ہواری یہ جو پوری دنیا میں برتھ کنٹرول کو اور خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کو رواج دینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بڑا مقصد بدکاری کا فروغ ہے بدکاری کا فروغ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اور بچیوں کو سکولوں میں یہ طریقے سکھائے جاتے ہیں پڑھائے جاتے ہیں اور بر، برتھ کنٹرول کے آلات اور وسائل ان کو فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ بدکاری تو ہو لیکن بدکاری کے نتائج وہ سامنے نہ آئے اور دوسرا ایک بڑا مقصد وہ مسلمانوں کی تعداد کو کنٹرول کرنا ہے تو دو خطرہ کے فراون کو اسرائیلیوں سے تھا وہ خطرہ آج کے فرآونوں کو اور خدا کے منکروں کو اور مذہب کے باغیوں کو اسلام سے اور سچے مسلمانوں سے ہے کہ اگر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو ہم اقلیت میں اور یہ اکثریت میں تبدیل ہو جائیں گے سفر نے کہا گھبراؤ نہیں اپنے ہماریوں کو سمجھایا تسلی دی گھبراؤ نہیں میں ان کے مردوں کو نوجوانوں کو بچوں کو قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا اور ہم ان پر غالب ہیں یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ فرعون کے سرداروں نے اس سے کہا کہ اے فرعون کیا تو موسا کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دو گے کہ وہ ملک میں بد امنی پھیلاتے رہیں اور تجھے اور تیری مورتوں کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے کیا تم ان کو آزادی دے دو گے اشکار یہ ہوتا ہے کہ فرعون تو خود رب ہونے کا دعوی کرتا تھا جیسا کہ اللہ نے فرمایا وہ کہتا تھا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى میں تمہارا رب آلہ ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود ربوبیت کا دعوے دار تھا تو ایسا شخص جو خود خدائی کا دعوے دار تھا وہ کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتا ہے جو خود معبود ہونے کا دعوے دار تھا وہ کسی کا عابد کسی کی عبادت کرنے والا कैसे ہو سکتا ہے یہ اشکار ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے پھر का असल یہ تھا میں پہلے بھی ارد کر چکا ہوں کہ میں سب سے بڑے دیوتا کا اوتار ہوں سب سے بڑے دیوتا کا نائب ہوں اور سب سے بڑا دیوتا مصری سورج کو سمجھتے تھے تو اون کا دعوی یہ تھا کہ میں فرعون میں سورج کا اوتار اور سورج کا ذل اور سورج کا بروز اور سورج کا نائب اور قائم مقام ہوں. یہ اس کا دعویٰ تھا گویا کہ بیک وقت وہ رب ہونے کا بھی دعو دار تھا اور بادشاہ ہونے کا بھی دعو دار تھا اور اس نے اپنے پورے ملک کے اندر اپنے بت اور اپنی مورتیاں نسب کما رکھی تھی اور لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ ان مورتیوں اور ان بتوں کی تعظیم کی جائے ان کے سامنے جھکا جائے سجدے کیے جائیں ہو سکتا ہے کہ وہ زرا کا وہ عالیہ تک سے اشارہ انہیں مورتیوں کی طرف ہو <laughs> کہ یہ تجھے بھی چھوڑ دے اور تیرے محبودوں کو بھی چھوڑ دے تو اس نے کہا تنستی تَنُ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے انا فوک کا بے شک ہم ان پر غالب اور حاوی ہیں کالا موسا مسین بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو دو چیزوں کی تلقین کی ہے تو موسیٰ علی اسلام نے اپنی قوم کو ایک تو یہ کہ اللہ سے مدد مانگو اور دوسرے یہ کہ صبر کرو مشکلات اور پریشانیوں اور مسائل اور حوادث کے مقابلے کے لیے یہ قرآن کا نسخہ ہے سے مقابلہ کیا جائے مشکلات کا تو قرآن کہتے ہے ایک تو اللہ سے مدد مانگو اور دوسرے صبر کرو جیسے موس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو